وک اللہ علطََََََََََََََََََََفنار الوافی باف صحیحین مقصد نمبر تین العبادات کتاب نمبر بارہ الحج و العمرہ اور اس کتاب کی دوسری فصل جس کا تعلق مکہ کے فضائل اور مکہ کے احکام سے ہے چھٹا باب باب و حد ملک یہ باب ہے کعبہ کے گرائے جانے کے بارہ میں یعنی کہ ایک وقت آئے گا کہ کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا اس بارے میں اس باب کے نیچے حدیث ذکر کی جائے گی حدیث کا نمبر ہے آٹھ سو سینتالیس ایٹ فور سیون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی حرئی رضی اللہ عنہ قال قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرب القعبتا ذی قطعینی من الحبشہ جناب ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عرویت ہے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یخرب حرب القعبہ کعبہ کو خراب کرے گا تباہ و برباد کرے گا کون جو قطعی من الحبشہ حبشیوں میں سے ایک ایسا آدمی جو دو چھوٹی چھوٹی پیڑھیوں والا ہوگا بریک بریک پیڑھیوں والا ہوگا تو یہ کب ہوگا قیامت کے قریب ہوگا جب اس زمین پہ اللہ کا نام لینے والے موجود نہیں رہیں گے جب لا دلّہ کا نام لیوا اس زمین پہ کوئی نہیں ہوگا یہ تب کی بات ہے اور ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مکہ تو امن والا شہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یورؤ اللہ جا حرمن عامن اوتحطف الناثمنہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے مکہ کو امن والا شہر بنایا ہے جب کہ ان کے دائیں بائیں سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے پکڑ لیا جاتا ہے تو جب مکہ امن والا شہر ہے تو اس شہر میں یہ کام کیوں ہوگا تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ کو امن و امان والا شہر بنایا اور اس میں یہ امن و امان رہے گا قیامت کے قریب تک جب قیامت اور قیامت کی علامات شروع ہو جائیں گی تب اس بات کی گارنٹی نہیں ہوگی تو بر اس حدیث سے پتہ چلا کہ کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا اور گرانے والا حبشی ہوگا اور حبشیوں میں سے ایسا آدمی ہوگا جس کی پیڑیاں باریک باریک ہوں گی چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور یہ نبی علیہ اللاۃ کی طرف سے دی گئی ان پشین گوئیوں میں سے ایک ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی اگرچہ یہ کام غلط ہے کہ کعبہ شریف کو گرایا جائے لیکن یہ بات کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے پشین گوئی جاری کی اور وہ ویسے ہوگی جیسے آپ نے بتایا تو یہ چیز سن کر اور دیکھ کر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد ساتواں باب باب فضل الحجر الاسود حجر باب فضل الحجر حجر الاسود حجر الاسود کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے حضر کس کو کہتے ہیں پتھر کو اور اسود سیاہ رنگ کا پتھر یہ وہ پتھر ہے جو آج بھی کعبہ شریف کے کونے کے ساتھ لگا ہوا ہے کعبہ شریف کا وہ کنارہ وہ کونا جس کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کونے کے ساتھ حضر اسود لگا ہوا ہے اگرچہ اب یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے بلکہ ایک زمانے میں کرامتا نے اس پتھر کو چوری کر لیا تھا اور یہاں سے اٹھا کر اپنے علاقے میں لے گئے تھے اور پھر کئی سالوں کے بعد انہوں نے واپس کیا اس سال میں کہ یہ ٹوٹ چکا تھا پھر اس کو چاندی کے ساتھ جوڑ کے لگایا گیا ہے اور یہ اب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے یہ وہ عظیم پتھر ہے جس کے بارے میں نبی علیہ و اسلام فرماتے ہیں اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اسے امام ترمدی اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں اور شیخ علمانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ نظر الحجر الاسود کہ حضر الاسود نازل ہوا ہے آیا ہے کہاں سے من الجن جنت سے آیا ہے وہ من البن اور یہ جب آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا فصوت و حقا یا بنی آدم آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گناہ کتنے خطرناک ہوتی ہیں گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ سفید رنگ کے پتھر پہ اگر وہ بوسہ دے جو گنہگار ہے تو وہ آسا آسا کیا ہو جائے گا سیاہ, سیاہ, سیاہ ہو جائے گا تو جو گناہ کرتا ہے اس کے دل کا کیا بنے گا کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب ہم کو گناہ کرتے ہیں تو دل پہ ایک نکتہ لگا دیا جاتا ہے تو مسلسل گناہ کر دینے سے دل کیا ہو جائے گا سیاہ ہو جائے گا مردہ ہو جائے گا کام کرنا چھوڑ دے گا اس میں نیکی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی <خصح> <خصح> <تصح> <تصح> تو یہ ایک حدیث تھی حضرت اسود کی فضیلت کے بارے میں دوسرے نمبر پہ یہ دوسری حدیث بھی امام ترمدی لے کر آئے ہیں اور شیخ البانی نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے یعنی کہ قابل قبول ہے فرمایا نبی علیہ السلاط والسلام نے کہ اللہ تعالی روز قیامت اس کو اٹھائیں گے کس کو حضرت اسود کو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھتا ہوگا زبان ہوگی جن سے گفتگو کرتا ہوگا اس کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کی حالت میں توحید کی حالت میں اس کو بوسا دیا ہوگا تو یہ ہے حجر اسود تو حدیث نمبر ہے یہاں پہ چار سو آٹھ سو اٹھالیس. ایٹ فور ایٹ قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہوا ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عمر رضی اللہ عنہ انہ ال حضر السود فقبلا روایت جناب عمر فاروق سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ آئے حضر اسود کے پاس فقبلا تو اسے کیا کیا بوسہ دیا فقال اور فرمایا انی اعلم مجھے معلوم ہے یقیناً مجھے معلوم ہے مجھے یقین ہے کہ انہ کہا کہ بے شک تو ایک پتھر ہے لا تدر و لا نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے کس پتھر سے کہہ رہے ہیں جنت سے آئے ہوئے پتھر سے اس پتھر سے کہہ رہے ہیں جو رودے قیامت گواہی دے گا اس کے حق میں جس نے اس کو ایمان کی حالت میں بوسا دیا ہوگا تو آپ بتائیے جب حضر اسود جیسا عظیم پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو بزرگوں کی قبروں پہ لگے ہوئے پتھر نفع و نقصان کے مال کیوں کر ہو سکتے ہیں بزرگوں کی قبروں پہ پڑا ہوا تیل اور نمک اور دیگر اشیاء جو تبرک کے نام پہ رکھی جاتی ہیں وہ نفع نقصان کی مالک کیسے ہو سکتی ہیں جناب یہ عمرِ جانتے تھے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں جو کسی زمانے میں پتھروں کی پوجا اور عبادت کرتے رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حضر اسود کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ لیں اس کے ساتھ وہ عقیدت استوار کر لیں جو خالق کے ساتھ ہونی چاہیے جو مشکل کشاء حاجت روا کے ساتھ ہونی چاہیے اس لیے انہوں نے مخاطب ادر اسود کو کیا لیکن پیغام کس کو دیا جو لوگ وہاں پہ موجود تھے جو سن رہے تھے کہا اسود کو مخاطب کر کے کہ مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے لا تد ولا تنفع نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ کوئی نفع دے, نفع دے سکتا ہے ولعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اب سوال پیدا ہوا کہ اگر حضرت نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو پھر آپ اوسا کیوں دے رہے ہیں پھر آپ اسے ہاتھ کیوں لگاتے ہیں تو جناب عمر فروق نے اس اشکال اور اس اعتراض کا بھی ازالہ کر دیا اور کہا کہ اگر میں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں نے تجھے بوسا نہیں دینا تھا اندازہ کیجیے کس قدر احتیاط ہے دین کے معاملے میں یعنی کہ جناب عمر فاروق اس پتھر کو اس لیے بوسہ نہیں دے رہے کہ جنت سے آیا ہے بلکہ اس لیے بوسا دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام نے دیا ہے اور آگاہ کیا کہ تمہارے فضائل تمہاری شان تمہارا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ اگر نبی علی السلط نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں نے نہیں دینا تھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کلام کس قدر نبی علیہ السلاط اسلام کے طریقے اور سنت پہ چلنے والے تھے جس کو آپ نے بوسا دیا اس کو دے رہے ہیں جس کو نہیں دیا اس کو نہیں دیا جائے گا امام احمد روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں کہ جناب عمر فاروق یا بن عمیہ کے ساتھ مل کے طواف کر رہے تھے جب بیت اللہ کے اس کنارے اور کونے تک پہنچے جو جو بیت اللہ کے دروازے کے بعد ہے اور حتیم کے ساتھ ہے تو یا بن عمیہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا تاکہ اسے بیت اللہ کے اس کنارے اور کونے کے ساتھ لگا سکیں جناب عمر فروق نے کہا یا اللہ مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ طواف کرتے ہوئے کیا اس کونے کو ہاتھ لگایا تھا کیا اللہ کے کی رسول نے لگایا تھا کہا نہیں فرمایا پھر پیچھے ہٹ جاؤ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقت قانقم فی رسول اللّہ وسوۃ حسنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ اسلام تمہارے لیے بہترین نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہاں سے مجھے یہ بھی یاد آیا کئی لوگوں کو ہم شرک و بداعت سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ کہتے ہیں منع ہونے کی دلیل کہاں پہ ہے ہم کہتے ہیں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مناؤ اسلام میں دو عیدیں ہیں آپ علیہ وسلم نے تیسری عید نہیں دی وہ کہتے ہیں روکا کہاں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے روکا ہے لیکن ہر بدت کا نام نہیں لیا بلکہ ایک اصول اور ضابطہ دے دیا ہے من احدی امرینا دامالی سمینو فاوردن جو ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے تو وہ نیا کام ریجیکٹ ہے مردود ہے ناقابل قبول ہے اس اصول میں ساری بدعت داخل ہو گئی ہر ہر وہ نیا کام جسے اللہ کے تقرب کے لیے کیا جائے عبادت کے طور پہ کیا جائے دین کے طور پہ کیا جائے وہ سب کچھ اس میں آ گیا اور پھر جناب عمر فلوق کو دیکھ لیجئے وہ ادھر عصوص سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے بوسا تجھے نہ دیا ہوتا تو میں نے بھی نہیں دینا تھا اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کے رسول نے بوسا نہ دیا ہوتا میں نے نہیں دینا تھا آپ نے دیا تو میں نے بھی دے دیا تو کس قدر وہ پابند ہیں نبی علیہ اللاط والسلام کے اور پیغام مل گیا کہ جس کو آپ نے بوسہ نہیں دیا اس کو ہم نہیں دیں گے اور یہیں سے پھر یہ پیغام مل گیا کہ جو عید آپ نے نہیں منائی وہ ہم نہیں منائیں گے یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جناب عمر فاروق نے حضر اسفت کو مخاطب کیا ہے تو کیا یہ پتھر ان کی بات سن رہا تھا تو پھر اس کو کیوں کہا اے پتھر تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ لوگوں یہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کو مخاطب کرنے کی بجائے پتھر کو مخاطب کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے یہاں سے پتا چلا کہ یہ گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کبھی اس کو مخاطب کرتے ہیں جو سنتا نہیں ہے یہ مسئلہ میں نے کیوں بیان کیا ہے اس لیے کہ ہمارے کئی دوست یہ سوچ رکھتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں مردوں کو سلام کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں ہم کہتے ہیں بھی نہیں سنتے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وہ ما ان تب القبور کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے قرآن کہہ رہا ہیں ان نقلاۃ اسم الم تھا کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے قرآن کا عقیدہ بالکل وعدے ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو سلام کیوں کرتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی ہو السلام علیکم الحلدیال السلام علیکم یاہل القبور ان کو مخاطب کر کے سلام کیوں کہتے ہو اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کرنے کا ایک انداز ہے ایک طریقہ ہے ایک اسلوب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے ہیں جب قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو واضح نہیں سنا سکتے تو پھر آپ صرف اس لیے کہ ہم سلام پڑھتے ہوئے ان کو مخاطب کرتے ہیں یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ وہ سنتے ہیں کتنی عجیب بات ہے جو اعتبار طور پہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو بات نہیں سنا سکتے اس کو آپ ترک کر رہے ہیں اور دور کا ایک نتیجہ آپ نکال رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے میری گزارش ہے کہ یہ دیکھیں عمر فاروق نے ریاست کو مخاطب کیا جب کی وہ سنتا تو پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ مخاطب کریں وہ سن رہا ہو جب اسلامی مہینے کے نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم مہ اللہ علینہ بال امنی ولیمان و سلامتی والسلام ربی وربک رب اللہ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے کس کو مخاطب کر رہے ہیں ہم چاند کو تو کیا چاند سنتا ہے نہیں سنتا تو اس لیے صرف اس وجہ سے کہ ہم قبرستان میں مردوں کو مخاطب کر کے سلام پڑھتے ہیں یہ نتیجہ نکال لینا کہ مردے سنتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے قرآن کی وعد آیات کو چھوڑ کر ایک شوبہ کی بنیاد پہ ایک عقیدہ اختیار کر لینا اور قرآن کے عقیدے کو رجیکٹ کر دینا یہ بات قابل افسوس ہے اس کے بعد حدیث نمبر آٹھ سو انچاس ایٹ فور نائن ان زئی دبن اسلم روایت ہے کس سے زید بن اسلم سے وہ روایت کرتے ہیں ان ابی اپنے باپ اسلم سے ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال الرکنی کہ جناب عمر فالوک نے کہا تھا رکن کو مخاطب کرتے ہوئے رکن کون سا رکن رکن الاسود یعنی کہ حضر اسود والے کنارے کو مخاطب کرتے ہوئے حضر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اما واللہی خبردار و اللہ اللہ کی قسم انی لعالم بے مجھے اس بات کا اچھی طرح علم ہے یقین ہے کہ ان نہ کہ تو ایک پتھر ہے لا تدل ولا تنفع نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے ولنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم تو اگر میں نے نبی علیہ والسلام کو تجھے اسلام کرتے ہوئے تجھے ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں نے بھی تیرا اسلام نہیں کرنا تھا میں نے بھی تجھے ہاتھ نہیں لگانا تھا فلم پھر انہوں نے اس کا اسلام کیا کس کا حضرت کا حضرت کو ہاتھ لگایا سب کالا پھر فرمانے لگے کون جناب عمر فاروق فرمانے لگے فمال رملی ہمیں رمل سے کیا لگے ہمیں رمل سے کیا لگے کیا لگے رمل کس کو کہتے ہیں یعنی کہ جب آپ طواف کرتے ہیں مکہ میں پہنچ کے پہلا طواف جس کو طوافِ قدوم بھی کہتے ہیں چاہے وہ عمرے کا پہلا طواف ہو یا حج میں وہ پہلا طواف ہو تو جو پہلا طواف مکہ میں پہنچ کے آپ کرتے ہیں اس میں رمل کیا جائے گا مرد حضرات سات چکروں میں سے پہلے تین چکروں میں رمل کریں گے تیز تیز چلیں گے جیسے پہلوان چلتے ہیں اس انداز سے چلیں گے اس کو کیا کہتے ہیں رمل تو جناب عمر فلوق کہہ ہمیں رمل سے کیا لگے آج کل ہم رمل کیوں کر رہے ہیں حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں رمل کا آغاز کیسے ہوا تھا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان سن چھ ہجری میں نبی علی سات اسلام کی قیادت میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ہدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے رہے مکہ والوں نے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تو سن چھ ہجری میں واپس چلے آئے لیکن واپس آنے سے پہلے ہدیبیہ مقام پہ مسلمانوں کے مابین اور اہل مکہ کے مابین معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی روح سے مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئے یعنی کہ سن سات ہجری میں یعنی کہ ہجرت کے ساتویں سال مکہ سے مدینہ آئے ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے سات سال اب جب آپ آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ مکہ والوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے مدینہ کے مدینہ کی وباؤں نے مدینہ کے بخارات ان کو کمزور کر کے رکھ دیا دی ہے یعنی کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کافروں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ کمزور ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے کامیاب حکمت عملی کیا ہے کہ دشمن یہ سمجھے کہ آپ بہت مضبوط ہیں وہ آپ سے ڈرتا رہے لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکلام کو حکم دیا کہ تم لوگوں نے طواف کے سات چکروں میں سے پہلے تین چکروں میں تیز تیز چلنا ہے رمل کرنا ہے اور بتایا کہ رکن یمالی سے ادر اسود تک چلتے ہوئے تم نے رمل نہیں کرنا کیونکہ کعبہ شریف کی وہ جانب جدھر رکن یمانی اور اجر اسود ہیں ادھر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا جب کہ کعبہ کی باقی تین جانب لوگ موجود تھے دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو کون طواف کر رہا ہے اور تبصرے کر رہے تھے کس کی کیا حالت ہے تو اس لیے آپ نے کعبہ کی ان تین جانب جدھر سے کافر دیکھ رہے تھے رمل کرنے کا حکم دیا اور جس جانب سے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا ادھر آپ نے رمل کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن رمل جاری و ساری رہا جب بھی مسلمان آتے کعبہ میں اور پہلا اطواف کرتے تو اس میں رمل کرتے جناب عمر فلوک اب کہہ رہے ہیں فمالی ہمیں رمل سے کیا لگے کہ اب تو مشرک نہیں ہے اب تو کو کافر نہیں ہے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اب کس کے سامنے قوت کا مظاہرہ کرنا ہے کس کو اپنی طاقت دکھانی ہے کہ مشرقین ہم نے مشرقین کے لیے طاقت ظاہر کی تھی بھی اس رمل کے ساتھ ان کے رمل کا آغاز کیوں ہوا تھا کہ ہم نے رمل کے ذریعے مشرقین کے لیے اپنی طاقت ظاہر کی تھی ان کے سامنے ہم نے یہ زہر کرنا چاہا کہ ہم تو بہت طاقتور رہے ہیں مدینہ سے مکہ کا سفر کر کے آئے ہیں پھر بھی تھکے نہیں ہیں وقت القم اللہ جناب عمر فروغ کہتے ہیں جن کے سامنے ہم نے قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا رمل کے ذریعے ان کو تو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے ختم کر دیا ہے وقت اور تحقیق ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے یعنی کہ اب انہیں رمل دکھانے کی قوت دکھانے کی ضرورت نہیں رہی ثم کالا پھر کہنے لگے کون عمر فاروق کہنے لگے کہنے لگے شعی صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحب ان رکا کہ وہ کام وہ چیز وہ کام جو نبی علی السنام نے کیا اسے ترک کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو ترک کر دیں یعنی کہ یہ ٹھیک ہے کہ رمل کا سبب موجود نہیں رہا رمل کا فلسفہ موجود نہیں رہا رمل کا مقصود باقی نہیں رہا لیکن نبی علیہ السلام نے رمل کیا یا نہیں کیا کیا اب ہم اس رمل کو ترک نہیں کریں گے اور حقیقت حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جب حنین اور طائف کی جنگیں لڑی ہیں فتح مکہ کے بعد اور آپ نے پھر عمرہ کیا ہے تو اس عمرے میں بھی آپ نے رمل کیا تھا جبکہ مکہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمل کرنا چاہیے چاہے وہ مین مقصود اب باقی نہیں رہا وہ مین سبب باقی نہیں رہا لیکن کئی اور ایسے اسباب اور حکمتیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے علم میں نہ ہو مثال کے طور پر یہ یادگار باقی رہے کہ یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا تھا اور کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں تو بہرحال اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ جناب عمر فاروق کس قدر نبی علیہ السلاطلام کی پیروی اور آپ کی اتباع اور آپ کی اقتداء کرنے والے تھے آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے اور آپ کی سنتوں سے پیار کرنے والے تھے اور یہاں سے پتہ چلا کہ اپنی عقل کی وجہ سے احادیث کو چھوڑنا جائز آپ کی حدیث میں کسی بات کی حکمت نہیں آ رہی آپ کو اس کی حکمت معلوم نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین چھوڑ دیں آپ وہ حدیث چھوڑ دیں آپ وہ عمل چھوڑ دیں نہیں حکمت اگر معلوم ہو جائے الحمدللہ معلوم نہ ہو ہمارا کام اس میں عمل کرنا حدیث نمبر آٹھ سو پچاس ایٹ فائیو زیرو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کون ہیں امام مسلم ہن سوید بن غافالہ رویت ہے سویت بن غافالہ الجوفی الکوفی سے یہ تابی ہیں اور ان کو ایک بڑا تعبی کہا جاتا ہے تاب کبیر یہ وہ ہیں جو اس دن مدینہ پہنچے جس دن صحابہ کے نام نے نبی علیہ السلام کو دفن کیا یعنی کہ صحابی بننے کے شرف سے محروم ہو گئے تو سوید بن غفلا روایت ہے وہ کہتے ہیں رئی تو ہمارا قبل الحضر ولتمہ میں نے جناب عمر فالوق کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت اسود کو بوسا دیا ولطمہ ہو اور اس کے ساتھ چمٹ گئے یعنی کہ اپنا سینہ بھی اس کے ساتھ لگایا وقال اور کہنے لگے رعیۃ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حفیہ میں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو تیرا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ تیرا بہت اہتمام کرتے تھے کس کو کہہ رہے ہیں ادر عصبت کو تو ادھر عصبت کو عمر فاروق نے ایک اور دفعہ بھی مخاطب کیا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ پتھروں کو بے جان چیزوں کو کسی مقصد کی وجہ سے مخاطب کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری گفتگو سنتے ہیں اب ہم آتے ہیں باب نمبر آٹھ کی طرف باب اخراجری ولاسنامی من الکعبہ کعبہ شریف سے تصویروں کو نکالنا اور بتوں کو نکالنا آ نمبر آٹھ سو اکیاون ایٹ فائیو ون خا اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے امام بخاری علی ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رویت جنابی عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعلنما سے وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدیما نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے کہاں یعنی كہ مكہ ميں ابا يں دخل البيتا آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا وفیل عالیہ جب جبکہ اس میں معبود موجود ہیں جھوٹے معمود کے سچے معبود جھوٹے معبود باطل معبود یعنی کہ جن کو مکہ والوں نے معبود خیال کر رکھا تھا جن کی وہ عبادت کرتے تھے تو اللہ کے رسول السلام نے ان کو معبود قرار دیا ہے اگرچہ جھوٹے معبود ہیں تو پتہ چلا دنیا میں معبود صرف ایک نہیں ہے کئی معبود ہیں تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں اے کلمہ میں کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ کے اللہ علاوہ کوئی معبود نہیں تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ معبود بہت سارے ہیں لیکن معبود برحق ایک ہی ہے تو لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے کہ لا الہ حق الا اللہ لا یعنی کہ لا جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ مقدر ہے محضوف ہے اور جو لا اللہ پڑھتا ہے اور اسے عربی قواعد کا علم ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہے سننے والے کو بھی پتہ اور پڑھنے والے کو بھی پتہ ہے تو اصل میں کیا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے ان یعنی کے جھوٹے معبود تو کہیں ہیں لیکن اللہ کے لوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو سچا معبود ہو جو عبادت کا حقدار ہو جو عبادت کے لائق ہو اور قرآن میں اسری ہے نا دالی کبھی اللّہ هو الحق بے شک اللہ ہی برحق ہے وہ ان میں ہی الباطل اور جن کے اللہ کے لا وہ عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہیں وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں تو یہ ہے وفی الحہ کہ بیت اللہ میں کئی معبود موجود تھے تو آپ کا ان کے اوپر معبود کا لفظ استعمال کرنا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ یقیناً معبود تھے ان کی عبادت کی جاتی تھی لیکن عبادت کے لائق نہیں تھے عبادت کے حقدار نہیں تھے آج بھی لوگ کئی قبروں پہ جا کے قبر والے سے دعائیں کرتے ہیں قبر کے پتھروں کو دعائیں کرتے ہیں دیگر اشیاء کو وہ سیدہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں معبود بن جاتی ہیں لیکن کیا یہ عبادت کے لائق ہیں نہیں تو یہ ہے مراد تو عبداللہ عباس کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام لمحہ قادی جب آئے کہاں آئے مکہ ابا یتغل البیتا وفیل عالیہ آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا جبکہ اس میں معبود موجود ہیں فمر ابی تو آپ نے ان معبودوں کے بارے میں حکم دیا فریجت تو ان کو نکال دیا گیا ان کو نکال دیا گیا بیت اللہ سے نکال دیا گیا فخردورت ابراہیم و اسماعیل فی عید ازلام چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل اسلام کی تصویر نکال دی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اسلام کی تصویر نکال دی فی ایدیہم دم جن کے ہاتھ میں کیا تھے پانسے کے تیر تھے الزلام پانسے کے تیر قسمت آزمائی کے تیر وہ تیر جن کے ذریعے وہ قسمت معلوم کیا کرتے تھے انہوں نے تیر رکھے ہوئے تھے اور کیا کیا ہوا تھا ایک تیر پہ لکھا ہوا ہے افعال آپ یہ کام کریں دوسرے تیر پہ لکھا ہوا ہے لا تفل آپ یہ کام نہ کریں اور تیسرے تیر پہ ویسے لا لکھا ہوا ہے ان کے کچھ بھی نہیں اب جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا کوئی کاروبار کوئی سفر کوئی شادی تو وہ یہاں پہ آتے اور تیر پھینکے جاتے جو وہاں پہ مجاور ہوتا وہ پیسے لیتا نظرانہ لیتا اور اس کے بعد وہ تیر پھینکتا تو اگر پھر ایک تیر اٹھایا جاتا اگر وہ تیر نکلتا افعال کہ كر لو تو یہ آدمی خوش ہو کہ وہ کام كر لیتا كہ ہمارے معبود صاحب نے اجازت دے دی کام کرنے کی ان کی طرف سے آڈر آیا کہ کر سکتے ہو اور اگر تیر نکلتا لاتفال تو پھر پیچھے ہٹ جاتا کہ کام کرنا جائز اور درست نہیں ہے اور تیسری شکل کیا ہوتی کچھ بھی نہیں تو ایسی شکل میں پھر دوبارہ قسمت آزمائی کی جاتی ہے آ کہ وہ تیر نکلے جس میں لکھا ہو کہ کام کیا جائے یا لکھا ہو کہ نہ کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں انہوں نے یہ تیر دے رکھے تھے تو انہوں نے ابراہیم اور اسماعلیہ السلام کی تصویریں ان کے مجسمے نکالے وہاں سے فی عید الازلام ان دونوں کے ہاتھ میں کیا تھے پانسے کے تیر تھے فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے قاترحم اللہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے کن کو جنہوں نے یہ مجسمے بنائے ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ میں پانسے کے تیر پکڑائے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کرے اما واللہ قد علمو خبردار اللہ کی قسم ان کو اچھی طرح یقین ہے کہ اللہ لم یس بها بہا کہ انہوں نے ان تیروں کے ساتھ کبھی بھی قسمت ازمائی نہیں کی یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ کام کبھی نہیں کیا کہ لوگ ان کے پاس آتے ہوں اور وہ تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرتے ہوں اور یہ معلوم کرتے ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ لوگوں کو بتاتے ہوں کہ تم یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ایسا کام وہ نہیں کرتے تھے وہ اس شرک سے لا تعلق اور بری ہیں <تصفح> آپ دیکھ لیجیے محبت کے نام پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا ہے محبت کے نام پہ علیہ اسلام کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور یہی کچھ عیسائیوں نے کی کیا محبت کے نام پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کبھی وہ تین معبودوں میں سے ایک ہیں کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں پھر ان کو مشکل کو شاہ حاجت روا خیال کیا جاتا ہے اور ان سے بیٹے مانگے جاتے ہیں شفا مانگی جاتی ہے اور خدا کہا جاتا ہے ان کو اور کئی مسلمان نبی علی الصلاۃ و اسلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہی ہیں اگر آپ بات کریں تو کہتے ہیں جی ہم تو محبت کرتے ہیں ہماری عقیدت ہے اور کہتے ہیں ہماری محبت اندھی ہے ہماری عقیدت اندھی ہے جبکہ اسلام اندھی محبت اور عقیدت کا قائل نہیں, نہیں, نہیں ہے فدایتا تو اب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اب کب جب بیت اللہ صاف ہو چکا بت نکالے جا چکے تو فداخل البیتا بیت اللہ میں داخل ہوئے فکبرفی نواحی ہی تو آپ نے بیت اللہ کے اطراف میں اللہ اکبر کہا بیت اللہ کے اس کنارے میں جا کر اس کنارے میں جا کے کیا کہا اللہ اکبر ولیم یصلفی ہی اور آپ نے بیت اللہ میں نماز ادا نہیں کی یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس موقع پہ بیت اللہ میں نماز ادا نہیں کی اور وہ حدیث جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اس سے پتا چلے گا کہ آپ نے بیت اللہ میں نماز ادا کی اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی کون تھے عبداللہ بن عباس اور اس کے راوی کون عبد اللہ بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علی السّۃ وسلام جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو داخل ہونے والوں میں آپ کے ساتھ بلال بھی تھے تو بلال سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ علی الساۃ اسلام نے کعبہ میں نماز ادا کی ہے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو رگتے دا کی ہیں اور اس عدیث میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے جس قرضی عبداللہ عباس ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو ہمارے پاس ایک اصول ہے کیا المثبت مقدم النافی جو کسی چیز کا اس بات کرے تو اس کی بات کو اس شخص کی بات پہ فوقیت ہوگی جو نفی کر رہا ہے ایک آدمی کہتا ہے یہ کام ہوا دوسرا کہتا ہے نہیں ہوا تو کس کی بات مانی جائے گی اس کی بات مانی جائے گی جو اس بات کر رہا ہے جو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ کام ہوا ہے تو بلال کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی نماز پڑھی ہے عبداللہ اب نباز کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھی تو کس کی بات مانی جائے گی بلال کی بلال کی اور یہ وہ عدیث ہے جس کو بلالی عمر اس کے راوی ہیں یعنی عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث بلال سے دی ہے تو بلال آپ کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھی ہے تو عبداللہ ابن عمر کی یہ حدیث مانی جائے گی جناب بلال کی بات مانی جائے گی اور عبداللہ ابن عباس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی اور کہا جائے گا کہ وہ اپنے علم کے مطابق کہہ رہے انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا عبداللہ ابن عباس نے جھوٹ جھوٹ نہیں کہا لیکن انہوں نے نہیں دیکھا تو کہہ رہے نہیں پڑھی جنہوں نے دیکھا وہ بتا رہے ہیں پڑھی ہے تو ہم ان کی بات لیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ پڑھی ہے یہ ایک بات تھی جس کی وجہ سے ہم نے وہ حدیث قبول کی ہے جس میں آیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے دوسری بات عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا بھی آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی کہتے ہیں مجھے یہ بات اسامہ بن زید نے بتائی ہے اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے بات کس نے بتائی ہے بلال نے کس نے بتائی ہے بلال نے بلال نے تو بلال چونکہ آپ کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا ہے تو ان کی بات کو ترجیح ہوگی اور اسامہ بن زید نے نہیں دیکھا ہوگا کیوں نہیں دیکھا ہوگا داخل تو وہ بھی ساتھ ہوئے تھے تو علماء کلام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے سبب یہ بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے آپ اللہ و اکبر کہتے رہے آپ نے دعائیں بھی کی ہیں جب آپ دعائیں کر رہے تھے تو یہ صحابہ اکرام بھی یقیناً وہی کچھ کر رہے ہوں گے جو اللہ کے رسول کر رہے تھے تو یہ بھی دعا کر رہے ہوں گے انہوں نے دعا جاری و ساری رکھی ہوگی اور نبی علی صلی اللہ علیہ السلام نے دعا ختم کر کے نماز ادا کی ہوگی اور ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا تو آئیے اب باب نمبر نو پڑھتے ہیں اور اس میں وہ حدیث آئے گی جس کی مزید وضاحت ہو جائے گی باب نمبر نو کیا باب؟ باب دہورکعبہ تھی وصلاطفیہ باب ہے کعبہ شریف میں داخل ہونے کے بارے میں اور اس میں نماز ادا کرنے کے بارے میں حدیث نمبر 852 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری اور امام مسلم کا ان عبداللہ اللہ ابن عمر روایت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل القعبہ کہ بے شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کہاں کعبہ میں وہ عثامۃ ببن زید اور کون داخل ہوئے عثامہ بن زید و بلال اور کون داخل ہوئے بلال اللہ کے رسول علیہ السلام کے مدن و عثمان ابنطلحۃ الحجبی اور کون داخل ہوئے عثمان بن طلع الحجبی ان کو حجبی کیوں کہتی ہیں اس لیے کہ یہ ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں یہ لوگ بیت اللہ کے حاجب تھے بیت اللہ کی چابیاں ان لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھیں اور یہیں بیت اللہ کھولا کرتے تھے کعبہ شریف اور یہیں بند کیا کرتے تھے تو اس کے نگران یہ تھے ذمہ دار یہ تھے اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے حاجب تو ان کے پاس ذمہ داری تھی حجابت کی تو اسی لحاظ سے ان کو کیا کہا گیا حاجبی کیا کہا گیا حجبی تو عثمان بن طلحہ الحجبی فعغ علیہ ہی تو انہوں نے اس کو بند کر دیا کعبہ کو کہ نے عثمان بن طلحہ نے علیہ آپ پہ یعنی کہ جب آپ اور آپ کے ساتھی داخل ہو گئے تو عثمان بن طلحہ نے آپ کی خاطر کعبہ شریف کو بند کر دیا تاکہ کوئی اور آدمی نہ آئے اور یہ لوگ آرام سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور نماز وغیرہ پڑھ سکیں ماک حفی اور آپ کعبہ میں رہے فوراً باہر نہیں نکلے وہ ماکھ حفیح آپ کعبہ شریف میں رہے ٹھہرے رہے فص ال تو بلال تو میں نے بلال سے سوال کیا یہ کون ہے عبداللہ بن عمر اللہ آپ کا بلا کرے کہتے ہیں میں نے بلال سے سوال کیا ہی نہ خارا جا جب وہ نکلے جب بلال کعبہ شریف سے نکلے میں نے سوال کیا ما نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی السّاۃ والسلام نے کیا کیا کہاں ان کے کعبہ میں ان یعنی کے میں بلال سے پوچھا کہ آپ نے کعبہ میں کیا کیا تھا قالا تو وہ کہنے لگے کون بلال جال آمودن ساری ہی ومود نی آپ علی اللہۃسلام نے ایک ستون کو اپنی بائیں جانب رکھا اور ایک ستون کو اپنی دائیں جانب رکھا و سلاستا آمدہ تین آ اور تین ستونوں کو آپ نے اپنے پیچھے رکھا وقان البیت یوم دین الاص آمدہ اور بیت اللہ کعبہ ان دنوں چھ ستونوں پہ قائم تھا سب مسلح پھر آپ نے نماز پڑھی ایک تو یہ پتا چلا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے کعبہ شریف میں آپ نے نماز پڑھی, پڑھی, پڑھی, پڑھی ہے دوسرا پتا چلا کہاں پہ پڑھی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان دنوں کعبہ کے کتنے ستون تھے تین چھے. اب تین آپ کے پیچھے ہو گئے دو دائیں بائیں تو چھٹا کہاں گیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا چھٹا کہاں گیا تو گزارش یہ ہے کہ اسی حدیث کے آخر میں امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ یہی حدیث جب ایک اور راوی بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امودئی نیا یمینی ہی کہ آپ نے دو ستون اپنے دائیں جانب رکھے اور ایک ستون اپنے بائیں جانب رکھا اور تین ستون اپنے پیچھے رکھے اور پھر آپ نے نماز پڑھی مجھے امید ہے کہ صورتحال اب واضح ہو چکی ہوگی کہ کس جگہ کھڑے ہو کے آپ نے نماز ادا کی اور یہ بھی پتا چلا کہ آپ کے ساتھ داخل ہونے والے کون تھے اسامہ بن زید بلال اور عثمان بن طلع الحجہ بھی دیکھیے جو آپ کے ساتھ داخل ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بعد میں خلیفہ راشد بنا ہو نہ ابو بکر ساتھ ہیں نہ عمر ساتھ ہیں نہ عثمان ساتھ ہیں نہ جناب علی ساتھ ہیں یہ اسامہ بن زید جو آپ علی ساط اسلام کے آزاد کردہ غلام زید بن ہارثہ کے بیٹے ہیں اور بلال بھی آزاد کردہ غلام ہیں اور عثمان بن طلع جو ہیں وہ کعبہ شریف کے کیا ہیں حاجب ہیں وہ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں جن کے پاس چابیاں ہوا کرتی تھیں تو آپ نے اتنے عظیم موقعے پہ ان لوگوں کو ترجیح دی تو اس سے پتہ چلا کہ آپ تعصب کے قائل نہیں تھے آپ کے ہاں معیار کیا تھا دین اسلام تقوا پرہیزگاری آپ اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ یہ غلام ہے یا پہلے غلام رہا ہے یا اس کا قبیلہ جو ہے وہ ہلکا ہے اس کی برادری ہلکی ہے یہ کمتر ہے اس چیز کے آپ قائل نہیں تھے وفی روایت علی اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے قال وہ کہتے ہیں کہ اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتحی کہ نبی علیہ الصلاۃ وسلم فتح مکہ والے سال آئے کدھر آئے مشری حرام کی طرف آئے آپ فتح مکہ والے سال کدھر آئے مشتے حرام کی طرف آئے اعلی نا قطل بن زید اسامہ بن زید کی اونٹنی پہ بیٹھ کر مسجد حرام میں کس چیز پہ آئے ہیں اونٹنی پہ بیٹھ کر بفنا القعبہ یہاں تک کہ آپ نے اس اونٹنی کو کعبہ کے سین میں بٹھا دیا کہاں بٹھایا ہے کعبہ کے سین میں بٹھایا ہے اس سے کیا پتا چلا یہ بات میں کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پلید نہیں ہے بلکہ پاک ہے ایسے ہی جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہماری جو بلغم ہے اس کو ہم برا خیال کرتے ہیں لیکن کیا یہ پلید ہے یا پاک ہے پاک ہے کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پلید نہیں ہو جائے گا ایسے ہی ناک کی رتوبت جو ہے ناک سے جو پانی بہتا ہے کیا پاک ہے کہ نہ پاک ہے پاک ہے کپڑے پہ لگ جائے تو وہ کپڑا ہم پہنیں گے نہیں اس کو دھوئیں گے لیکن کیا وہ پلید ہے نہیں پلید نہیں ہے تو اونٹ کا پیشاب گائے کا پیشاب بکری کا پیشاب یہ پاک ہے گرچہ ہماری طبیعت جو ہے اس کو غلط سمتی ہے اور ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے کپڑوں پہ یہ لگاؤ اور ہم لماز پڑھیں یا ایسے کپڑے پہن کر ہم بیت اللہ میں آئیں یا مسجد میں آئیں بلکہ کسی آفس میں جانا ہم پسند نہیں کریں گے تو اچھی بات ہے کہ آپ اتنے اچھے کپڑے پہنے کہ جن پہ پیشاب بھی نہ لگا ہو چاہے وہ پیشاب اونٹ کا ہو چاہے بکری کا ہو یہ اچھی بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پلی ہے ہر وہ چیز جس سے آپ نفرت کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کیا ہو پلی دو ہر وہ چیز جس سے آپ نفرت کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کیا ہو پلی ہو آپ دیکھیں نا آپ اس اونٹنی کو کعبہ شریف کے سین میں بٹھا رہے ہیں کعبہ میں لے کر آئے ہیں اور ایسے آپ نے طواف کیا ہے کس کے اوپر اونٹ کے اوپر صفا مروہ کی صحیح کیا آپ نے کس کے اوپر اونٹ کے اوپر امر سلما سے آپ نے کہا تھا کہ آپ بھی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے صحیح کر طواف کر لیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کا پیشاب پلید نہیں ہے اگر پلید ہوتا تو آپ ان کو کبھی بھی مسجد میں داخل نہیں نہ کرتے تو آپ نے اور پھر وہ حدیث جس میں صاف صاف آتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا جو مدینہ میں آئے مسلمان ہوئے لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی موافق نہیں آئی آپ نے کہا کہ تم مدینہ سے باہر چلے جاؤ جہاں ہمارے اونٹ ہیں صدقہ کی اونٹ زکوٰۃ کی اونٹ ان کا دودھ بھی پیو ان کا پیشاب بھی پیو تو وہ پیتے رہے تو ٹھیک ہو گئے تو علاج کے طور پہ اگر کوئی اونٹنی کے دودھ میں پیشاب ملا لیتا ہے اور پیتا ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے اور آج کی سائنس مان رہی ہے آج کی میڈیکل سائنس مان رہی ہے کہ اونٹ کے دودھ اور پیشاب میں شفا ہے خصوصاً پیٹ کی بیماریوں کے لیے سمد آثمان الم اللہ تعالیٰ اب آپ کعبہ شریف میں آ چکے ہیں عثمان بن زیر کی اونٹنی پہ آئے ہیں اور اونٹنی کو کعبہ کے سین میں بٹھا, دیا, بٹھا دیا, دیا ہے پھر کہتے ہیں حدیث کے راوی سمدہ عثمان اللہ طلحہ پھر آپ نے عثمان بن طلحہ کو طلب کیا یہ کون سے عثمان بن طلح ہیں وہی جو کعبہ کے کعبہ کے حاجب ہیں جن کے پاس کعبہ کی چابیاں ہیں فقال تو آپ نے کہا اتنی بال میرے پاس چابیاں لے کر آؤ فضا بہ الا تو عثمان بن بنتلا اپنی ماں کے پاس گئے کہاں گئے اپنی ماں کے پاس فعبت انتو تہو تو ماں نے یہ چابیاں دینے سے انکار کر دیا عثمان چابیاں مانگ رہے ہیں ماں سے اور ماں نہیں دے رہی ماں کو برداشت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ وسلام کعبہ میں داخل ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے تو فقال تو یہ کہنے لگے کون کہنے لگے عثمان بن متلا کہنے لگے ولہ ہی اولاد سیفل بی اللہ کی قسم یا تو آپ ہمیں یہ چابی دیں گی یا تو آپ مجھے یہ چابی دیں گی یا یہ تلوار میری پش سے باہر نکل جائے گی یعنی کہ میں خودکشی کر لوں گا کیا مطلب ہے میں آپ مجھے چابی دے دیں ورنہ میں کیا کر لوں گا خودکشی خود کر لوں گا کالا راوی کہتے ہیں ف آپت ہو عثمان کی والدہ نے یہ چابی ان کو دے دی فجا ابیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چابی لے کر نبی علی السلام کے پاس آئے فدا ہو ہی تو آپ نے یہ چابی انہیں کو دے دی کن کو عثمان کو ففات الباب تو عثمان نے پھر کیا, کیا دروازہ کھول دیا تو ہمارا باب نمبر نو کیا تھا کعبہ میں داخل ہونا اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو اب اس حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہوا کہ آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ نے وہاں پہ نماز ادا کی ہے اور یہ بھی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جب کعبہ میں داخل ہوئے ہیں اس سال جس سال مکہ فتح کیا تھا تو آپ کے ساتھ کون کون تھے اسامہ بن زید تھے بلال تھے عثمان بن طلحہ تھے اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے نماز کہاں پہ پڑھی ہے اس آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے کہ تین ستون آپ کے پیچھے تھے اور دو ستون آپ کے دائیں جانب تھے اور ایک آپ کے بائیں جانب تھا اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ جب کعبہ میں آئے تھے اس موقع پہ تو عثامہ بن زید کی اونٹنی میں بیٹھ کر آئے تھے اور اونٹنی کو آپ نے کہاں بٹھا دیا تھا بیٹھ... کعبہ شریف کے سین میں بٹھا دیا تھا اور یہ بھی کہ عثمان بن طلح کی والدہ عثمان کو چابین نہیں دے رہی تھی اور چاہتی تھی کہ نبی علی سطح اسلام کعبہ شریف میں داخل نہ ہوں لیکن عثمان نے اصرار کیا اور دمکی دی کہ میں خودکشی کر لوں گا تب انہوں نے چابی دے دی اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ چابی عثمان کے حوالے کر دی اور انہوں نے آپ کے لیے دروازہ کھولا یہاں پہ ایک اور روایت سے کچھ باتیں لے کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ وہ روایت ہے جس کو امام ابن اسحاق اپنی کتاب اسیرہ میں بیان کرتے ہیں اور یہ روایت صحیح ہے کہ نبی علیہ اللہ مسجد میں بیٹھ گئے تو جناب علی آپ کے پاس آئے اور کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی کس کے ہاتھ میں فقال تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سکایا کے ساتھ ساتھ ہجابہ بھی ہمیں دے دیں یہ کہ اللہ نے ہم ہاشمیوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں پانی پلانے کا شرف اللہ نے ہمیں دیا ہے آپ کعبہ کی چابی ہم ہمیں آپ دے دیں یہ دونوں کام مارے والے کر دیں فضا با علام نہیں فقعۃ رسول اللہ عل وسلم تو فرمایا نبی علیہ السلام نے عی عثمان عثمان کہاں ہیں فضوئی علو جناب عثمان کو طلب کیا گیا فقاء تو آپ نے کہا کہ یہ چابیاں لے لو عثمان الوم یوم وفا وبر آج وفا کرنے کا دن ہے احسان کرنے کا دن ہے نیکی کرنے کا دن ہے یعنی کہ ہم آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے آپ کو چابیاں دے رہے ہیں تو جناب علی نے اللہ کے درخواست کی ہے لیکن آپ نے چابیاں ان کے حوالے نہیں کیں کی. کی اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جناب علی جو بہت عظیم صحابی ہیں ہمارے چوتھے خلیفہ راشد ہیں اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں جن سے محبت ایمان کی علامت ہے اور جن سے نفرت بغذ کی اور منافقت کی علامت ہے وہ بھی مشکل کشاء یہ حاجت روا نہیں تھے دیکھیں اپنی یہ حاجت پوری نہیں کر سکے چاہتے تھے کہ کعبہ کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں لیکن آپ نے ان کی خواہش پوری نہیں کی اور آج تک چابیاں انہی کے پاس ہیں جن کو اللہ رسول نے دی تھی باب نمبر دس باب النزول بالمحصب وادی محصب میں پڑاؤ ڈالنا وہاں پہ رکنا وہاں پہ ٹھہرنا حج کس طریق کو ختم ہوتا ہے بارہ تاریخ کو یعنی بارہ کو لوگ چاہیں تو زوال کے بعد زور کی جان کے بعد کنکریاں مار کر کنکریاں مار کر سے نکل سکتے ہیں زور کے بعد اثر سے پہلے اثر کے بعد مغرب سے پہلے وہ نکل سکتے ہیں اور اگر وہ ایک رات مزید گزاریں اور تیرہ تاریخ کو زور کے بعد کنکریاں ماریں تو یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ افضل ہے اور یہ تقوا کی علامت بھی ہے لیکن آپ بارہ کو نکلیں یا تیرہ کو نکلیں منا سے نکل کر مکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک وادی آتی ہے جس کو کہتے ہیں وادی محسب جس کا ایک نام وادی ابتا بھی ہے وادی بتہا بھی ہے کیا وہاں پہ ٹھہرنا سنت ہے کیا وہ حد کے مناسق میں سے ایک ہے یا نبی علیہ الصلاۃ وہاں پہ اپنی اپنے آرام کے لیے رکے تھے اس لیے نہیں رکے تھے کہ وہ حد کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اس لیے نہیں رکے تھے کہ وہ دین کی باتوں میں سے ایک بات ہے تو آپ دینی طور پہ وہاں اترے تھے پراؤ ڈالا تھا یا دنیاوی طور پہ تو وہاں پہ رکنا اب ہمارے لیے سنت ہے یا سنت نہیں ہے یہ مسئلہ یہاں پہ بیان کرنے لگے ہیں تو انزول ابل تو وادی محسب میں کیا کرنا وہاں پہ پراؤ ڈالنا وہاں پہ ٹھہرنا حدیث نمبر کیا آٹھ سو بلکہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں اختلاف بتا دوں اس میں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عماء اس چیز کو نبی علیہ صلام کی سنت قرار دیا کرتے تھے وہ اس کو کیا سمتے تھے سنت سمتے تھے اور ان کے ازاد کردہ غلام نافع بھی ایسا ہی کرتے تھے نافع تو عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں ان کے شاگرد بھی ہیں اور کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ ساطو اسلام نے بھی یہاں پہ پراؤ ڈالا اور آپ کے بعد آنے والے خلافہ نے بھی یہی کام کیا ابو بکر و عمر نے بھی یہی کام کیا ہے تو پھر یہ سنت ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا لیکن جناب عبداللہ ابن عباس اور ام المن عائشہ کی یہ رائے تھی کہ یہ سنت نہیں ہے آپ یہاں پہ دینی طور پہ نہیں اترے یہ دنیاوی معاملہ تھا آرام کرنے کے لیے رکے ہیں آرام کرنے کے لیے آپ وہاں پہ ٹھہلیں اور آپ علیہ السلام جب وہاں ٹھہرے تھے تو آپ نے وہیں پہ زور کی نماز ادا کی تھی پھر مغ... پھر عصر کی پھر مغرب کی پھر عشاء کی بلکہ رات میں ادھر گزاری تھی اور پھر آپ نے بیت اللہ میں پہنچ کے الودائی طواف کیا تھا اور پھر مکہ روانہ ہو گئے تھے اور یہی وہ رات ہے نا جس رات جناب عائشہ نے تنیم والا عمرہ کیا تھا تو اب حدیث نمبر 853 سو اس حدیث کی بیان کرنے پر اتفاق ہے کس کا؟ امام, بخاری امام بخالی کا اور امام مسلم کا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما رویہ تک اس سے عبداللہ ابن عباس, عباس سے قال وہ کہتے ہیں لئیس تحصیب بشی وادی محسب میں پڑاؤ کرنا یہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ یہ دین نہیں ہے یہ آپ علیہ س... علی... علی السلام کی سنت نہیں ہے انما ہوا منزل۔ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑاؤ ڈالنے کی جگہ ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول ٹھہرے تھے یعنی کہ یہ کوئی دین نہیں ہے یہ کوئی حد کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں, نہیں ہے حد کی سنتوں میں سے کوئی سنت نہیں ہے یہ تو ایک جگہ تھی ایک مقام ہے ٹھہرنے کا وہاں ٹھہر گئے آرام کرنے کی جگہ ہے آپ نے وہاں پہ آرام کر لیا اس کے بعد حدیث نمبر 854 ایٹ قف فور قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری امام مسلم, امام بخاری امام مسلم کا انعائشت رضی اللّہ عنہ قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے ویت ہے وہ کہتی ہیں ان کان منزل الزیل ننّبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جگہ تھی پراؤ ڈالنے کی جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام نے پراؤ ڈالا یہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں وادی مہذب کے بارے میں کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پڑاؤ ڈالنے کی جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا کیوں آپ نے پراؤ ڈالا لی یقون اسما ہی تاکہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا یہاں پہ ٹھہرنا آپ کے نکلنے کے اعتبار سے آسان ہو جائے کہاں نکلنے کے اعتبار سے مدینہ کی جان نکلنے کے اعتبار سے ان یعنی کے وہاں ٹھہرے تاکہ آپ کے صحابہ کرام بھی ادھر پہنچ جائیں سب ادھر آرام کریں اور پھر وہاں سے آپ نکلیں اور طواف کریں اور پھر مدینہ نکل جائیں تو یہ آپ کے لیے آسان تھا تانی ام المنی عائشہ مرال دیتی ہیں بالابطہ یعنی کہ ابطہ میں جو آپ نے پراؤ ڈالا تھا وادی مہسب میں جو آپ نے پراؤ ڈالا تھا آپ ٹھہرے تھے وہ کہتی ہیں کہ یہ تو ایک آرام کرنے کی جگہ تھی جہاں پہ آپ نے آرام کیا اور اس لیے بھی آرام کیا کہ یہاں سے نکلنا آپ کے لیے کیا تھا زیادہ آسان تھا تو پھر کیا پتا چلا کہ عبداللہ ابن عباس اور جناب عائشہ کے نزدیک وادی محسم میں ٹھہرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے یہ آرام کے لیے آپ رکے تھے جس کو ضرورت ہو آرام کرنے کی وہ یہاں پہ آرام کر لے یا آگے کسی اور جگہ آرام کر لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے ملتی جلتی صورتحال حال ایک اور مسئلے میں ہے وہ کیا مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام جب مدینہ سے مکہ گئے ہیں تو آپ راستے میں کہاں کہاں نمازیں پڑھتے رہے ان مقامات کو جناب عبداللہ بن عمر نے یاد کیا ذہن میں محفوظ رکھا اور جب وہ جاتے تھے وہ بھی ان مقامات پہ نماز پڑھا کرتے تھے جب ان کے برعکس ان کے والد جناب عمر فاروق ان لوگوں کو ڈانٹا کرتے تھے جو اس جگہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے جہاں پہ نبی علیۃۃ اسلام نے نماز پڑھی ہے اور کہا کرتے تھے کہ اگر وہاں پہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھو لیکن اگر وہاں پہ نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو تو اسپیشلی وہاں پہ نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرو مقصد یہ تھا کہ وہ مقامات جہاں پہ نبی علی صلی علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک وہ جہاں پہ آپ قصد نماز پڑھنے کے لیے گئے ارادہ تن نماز پڑھنے کے لیے گئے اور ایک وہ جگہ جہاں پہ آپ نے اتفاقل نماز پڑھ لی اس جگہ کا آپ نے قصد نہیں کیا اس جگہ کا آپ نے ارادہ نہیں کیا تو عمر فاروق کہتے تھے کہ وہاں پہ آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اتفاق پڑھی ہیں تو آپ نے اتفاقن پڑھی ہم کسدن کیوں پڑھی آپ کی پیروی عمل میں بھی کریں اور نیت میں بھی کریں آپ نے وہاں پہ نماز کسدن پڑھی یا اتفاقن اتفاقن گزر رہے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا وہاں پہ نماز پڑھ لی آپ نے ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ کو آپ نے حمیت دی ہو اور وہاں پہ نماز پڑھی ہو اچھا مسجد کبا میں آپ نے نماز اتفاقن پڑھی کہ کسدن پڑھی وہاں پہ آپ نے کسدن پڑھی ہے وہاں پہ ہم بھی مصنبی سے, سے جائیں اپنے ہوٹل سے جائیں گھر سے جائیں وضو کر کے جائیں کسدن پڑھیں آپ کی پیروی کریں گے لیکن جہاں پہ آپ نے اتفاق نماز پڑھی ہم وہاں پہ کسدن پڑیں تو پھر ہم آپ کی تباہ نہیں کر رہے بظاہر اتباہ ہے عمل میں لیکن حقیقت میں تباہ نہیں ہے جناب عمر فروخ کہا کرتے تھے کہ تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی امبیائی کرام علیہ مصلاۃ وسلام کے آثار اور نشانات قدم کو عبادت کی جگہ بنا لیا تھا ان کے یہ الفاظ آپ کو مصنف ابنبی شہبہ میں مل جائیں گے تو یہاں میں بھی ایسا ایسا اختلاف ہے کہ عبداللہ ابن عباس اور جناب ایسا کہہ رہے ہیں کہ وادی مہسم میں جو آپ کہہ رہے تھے وہ کوئی سنت نہیں ہے وہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے وہ حج کا طریقہ نہیں ہے اور جناب عبداللہ نبی عمر یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے یہ سنت ہے ان کی رائے کیا کہ یہ کیا ہے سنت ہے <تصفح> باب نمبر گیارہ باب ما يقتل المحلم من دبابی یہ باب ہے ان جانوروں کے بارے میں جن کو محرم قتل کرے گا یعنی کہ وہ شخص جو حالتِ رام میں ہے اس کو حالت حرام میں شکار کرنے کی اجازت ہے بالکل اجازت نہیں ہے لیکن کئی جانور ایسے ہیں جن کو محرم یعنی کہ محرم وہ آدمی جو حالت حرام میں ہے جو حج کی نیت کر کے حج میں داخل ہو چکا ہے جو عمری کی نیت کر کے عمرے میں داخل ہو چکا ہے اس کو کیا کہتے ہیں محرم تو محرم جن جانوروں کو قتل کر سکتا ہے تو حدیث نمبر کیا ہے آٹھ سو پچپن فائیو فائیو کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انََََََََََ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے جنابى عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الدوابی پانچ طرح کے جانور ہیں من قتل و محرم جو ان کو قتل کرے اس حال میں کہ وہ حالتِ حرام میں ہو تو فلاں جناح حال اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے <تصفيق> القل <الْعَقْرَبُ> ابو بچھو <تصفيق> ولفا <والفعرطو> العتو <تصفيق> چوہا <تصفيق> ولقلبلا قورو بولا کتا جو پاگل ہو جاتا ہے اور کاٹنا شروع کر دیتا ہے ولغرابو اور <تصفيق> قوا <تصفيق> و <والحداعت> اور چیل <تصفيق> یہ پانچ ایسی چیزیں ہیں ان کو فاسق بھی کہا گیا ہے تکلیف دینے والی لوگوں کو تنگ کرنے والی ہیں مثال کے طور پہ چوہا کیا کرتا ہے اس کی وجہ سے گھر میں آگ لگ جاتی ہے پرانے زمانے میں چراغ ہوتے تھے دھاگے والے تیل کے ساتھ چلتے تھے روشنی کرتے تھے رات کو تو یہ چوہا آتا اور اس وہاں کو ایسی حرکت کرتا کہ وہ آگ لگ جاتی بھولا کتا ہے وہ کاٹتا ہے اقرب کا بھی پتہ ہے سب کو کس میں زہر ہے اور یہ بھی کاٹتا ہے غراب جو ہے قوا اس کے بھی کئی نقصانات ہیں مثال کے طور پہ اگر اس کو کوئی اونٹ کہیں پہ کیلا مل جائے تو یہ اس کی پشت پہ چونچے مار کے اس کو زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہیدا چیل بھی گوشت کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو ان کے نقصانات ہیں تو آپ نے ان کو قتل کرنے کی اجازت دی دے دی, دی ہے حتیٰ کہ حالت حرام میں بھی ان حالت احرام کے علاوہ تو قتل کر ہی سکتے ہیں حالت احرام میں بھی آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں وفی روایت انلی مسلم اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے فرومی و والاحرام کہ آپ نے فرمایا کہ جو ان کو قتل کرے حالت احرام میں وفی الحرومی اور ان مقامات پہ جو قابل تعظیم ہیں منا میں مزلفہ میں اور اے اے اے یعنی کہ اس کے علاوہ جو مکہ کا حدود حرم ہے جو ان مقامات میں ان کو قتل کرے اور حالتِ حرام میں قتل کرے جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے ان یعنی کے مکہ کا جو حدود حرم ہے اس میں شکار کرنا جائز نہیں ہے اور حالتِ حرام میں بھی شکار کرنا جائز نہیں ہے چاہے آپ حدود حرم میں ہوں چاہے حدود حرم سے باہر ہوں لیکن یہ جو پانچ چیزیں ہیں ان کو قتل کرنا ان کو مارنا ان کو ہلاک کرنا جائز ہے چاہے آپ حالت احرام میں ہوں چاہے آپ حدود حرم میں ہوں یہ لفظ جو ہے فلحرومی اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا فلحر اور یہ زیادہ واضح ہے فی الحر ولحرامی فی الحرم حرم سے مراد مکہ کا حرم مکہ کا حرم ایریا وہ ایریا جس کو آپ نے قابل احترام قرار دیا ہے یہ پانچ جانور جو ابھی ذکر ہوئے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے حرام کیسے پتہ چلا حرام ہے آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے کیسے پتہ چلا دلتنی. آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے یہ بڑا اہم اصول ہے شریعت نے جن چیزوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیزیں حلال نہیں ہیں اگر حلال ہوتی تو شریعت ان کو مارنے کا حکم دی. نہ دیتی ہاں یہ کہتی کہ جب ضرورت ہو تم ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو لیکن یہاں پہ ان کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے جن چیزوں کو شریعت نے مارنے کا حکم دیا وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے اور یہ جو حدیث میں کہا گیا الکلب کہ العقور بولا کتا علم کے نام کہتے ہیں یہی حکم ہوگا ان جانوروں کا جو بولے کتے کی طرح انسان کو کاٹتے ہیں کھاتے ہیں مثال کے طور پہ شیر چیتا اور خنزیر جو بھی انسان پہ حملہ کرتے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر آٹھ سو میم اس حدیث کو رویت کرنے والے امام کون سے امام مسلم امام مسلم ان عبد اللہ بن مسعودی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر محرم بقتری حتم بنا عبد اللہ بن مسود سے رویت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محرم کو حکم دیا ایک ایسے شخص کو جو حالت احرام میں تھا حکم دیا بے قتل ایک سام کو قتل کرنے کا بیمینہ کس جگہ مینا میں تو مینا میں وہ بطور ہادی تھا ہاتھ کی نیت کی ہوئی تھی تلبیہ پڑا ہوا تھا حالت احرام میں تھا تو آپ نے اس کو حکم دیا ایک سام کو مارنے کا سام نظر آیا تو آپ نے کہا اس کو مار دو تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سانپ کو حالت حرام میں مار سکتے ہیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ حدود حرم میں مار سکتے ہیں کیونکہ مناحرم کا ایریا ہے اس کے بعد باب نمبر بارہ باب و فخ الاصلاطف المسد الحرام مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کی فضیلت یہاں پہ ایک کتاب کے مولف کوئی حدیث لے کر نہیں آئے لیکن کہتے ہیں کہ جو حدیثیں دو پہلے گزر چکی ہیں وہ آپ دیکھ لیں حدیث نمبر تین سو انہتر اور تین سو ستر اب میں وہ دیکھتا ہوں مخصر طور پہ اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں گا جی ہاں یہ تین سو انہتر کیا ہے ان کے تھری سکس نائن کیا جناب ابو حریرا کہتے ہیں فرمایا نبی علی السّط اسلام نے کہ تین ہی مشدیں ہیں جن کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے ایک مشدِ حرام دوسرے نمبر پہ مشدِ نبوی تیسرے نمبر پہ مشد اقسا اور اس کے بعد حدیث نمبر تین سو ستر تھری سیون زیرو جناب ابو کہتے ہیں فرمایا نبی علیہ تو اسلام نے کہ میری اس مسجد کی ایک نماز یعنی کہ مسجد نبوی میری اس مسجد کی ایک نماز دیگر مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کی یعنی کہ مسجد حرام کا ثواب دوسری حدیثیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک نماز پڑھیں تو دیگر مساجد کی ایک لاکھ نمازوں سے بہتر ہے تو یہ ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتاب کے مؤلف کوشش کرتے ہیں کہ ایک حدیث اس کتاب میں ایک بار ہی آئے بار بار نہ آئے جب امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اور ہے انہوں نے بخاری میں احادیث بھی جمع کی ہیں اور انہوں نے احکام و مسائل بھی اخذ کیے ہیں اب ایک حدیث سے اگر دس مسئلے اخذ ہوتے ہیں تو اس حدیث کو دس بار لے کر آئے ہیں مثال کے طور پہ ایک دفعہ اس کو لے کر آئے ہیں نماز کی عادیث کے ضمن میں اور اسی حدیث میں زکوٰۃ کا مسئلہ تھا تو زکوٰۃ کی عدیس میں بھی اسی حدیث کو لے کر آئے ہیں اور پھر اس میں حد کا مسئلہ تھا تو اس حدیث کو حد کی عدیث میں بھی لے آئے ہیں تو تکرار ہے لیکن امام بخاری کوشش کرتے ہیں کہ بغیر فائدے کے تکرار نہ ہو جب ایک حدیث کو دوبارہ لے کر آؤں تو ساتھ نیا فائدہ بھی ہونا چاہیے مثال کے طور پہ اگر وہ ایک عدیث کو پہلے لے کر آئے ہیں اپنے ایک استاد سے محمد بن بشار سے تو دوبارہ جب اس عدیث کو لے کر آئیں گے تو محمد بن بشار کی بجائے اپنے دوسرے استاد اسماعیل بن ابی اویس سے لے کر آئیں گے تو فائدہ کیا ہو گیا کہ اس عدیض کے اوپر یقین بڑھ گیا کہ اس کو روایت کرنے والے محمد بن بشار بھی ہیں اور امام بخاری کے ایک اور استاد نے بھی اس عدیز کو بیان کیا ہے یا پھر امام بخاری دوبارہ تیسرے کرائیں گے تو اس میں متن میں کوئی کسی نئے لفظ کا اضافہ ہوگا متن کے لحاظ سے کوئی نیا فائدہ ہوگا تو بخارشی میں جو تکرار ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے اس کے بہت وہ وائدے ہیں لیکن بہرحال الوافی بھی معافی صحیح ہیں جس کتاب کا دورہ ہم کر رہے ہیں اس میں کتاب کے مولف نے کوشش کی ہے ایک حدیث ایک بار ہی آئے اب ہم منتقل ہوتے ہیں الفصل و سالس کی طرف اے تیسری فصل فضائل المدینہ یہ کس کے بارے میں ہے مدینہ کے؟ فضائل, فضائل فضائل کے فضائل کے بارے میں تو پہلی فصل کیا تھی حد کے احکام اور اعمال حد کے اعمال اور حد کے احکام دوسری فصل کیا تھی مکہ کے فضائل اور احکام مسائل وغیرہ اور آپ کیا ہیں مدینہ کے فضائل باب نمبر ایک باب تحریم المدینہ تھی ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مدینہ کو حرام قرار دینا یعنی کہ حرم قرار دینا مدینہ کے مخصوص ایریے کو قابل احترام قابل تعظیم اور حرم اور حرام قرار دینا اور نبی علیہ السلام کا لحا اس کے لیے دعا کرنا کس کے لیے مدینہ کے لیے حدیث نمبر آٹھ سو ستاون ایٹ فائی، سیون قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عبداللہ اللہ ابن زیدن روایت ہے جناب عبداللہ بن زید انصاری سے وہ کہ وہ روایت کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الَََ ابراہیم حرم مکہ تد آلہ کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا قابل احترام قرار دیا ود آلہ اور اس کے لیے دعا کی وہ حرمت المدینہ اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے قابل احترام قرار دیا ہے کما حرما ابراہیم و مکہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا وداؤ تو اور میں نے مدینہ کے لیے دعا کی ہے فی مدِ ہا مدینہ کے لیے دعا کی ہے اس کے مد کے بارے میں اور اس کے سا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مد میں برکتیں ڈالے اور اس کے سا میں برکتیں ڈالے مصن مدہ ابراہیم علی مکہ جیسا کہ دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کس کے لیے مکہ کے لیے اب اس میں دو مسئلے آ گئے نمبر ایک کہ مکہ کے کچھ ایریے کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا قرار دیا حرم قابل احترام جہاں پہ شکار کرنا جائز نہیں ہے شکار کو ڈرانا اور بھگانا بھی جائز نہیں ہے درخت کاٹنے جائز نہیں ہے اور آپ نے ابراہیم اسلام نے مکہ کے لیے دعا بھی کی تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے اور میں نے مدینہ کے لیے دعا کی ہے اچھا جی ایک تو یہ کہ کیا کسی نبی کو یہاں کا حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دیں تو گزارش یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ایسا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے مخصوص ایریے کو حرام قرار دیا حرم قرار دیا قابل احترام قرار دیا تو یہ اللہ کی طرف سے تھا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ اس حرمت کا اعلان ہوا جب آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا یعنی کہ انہوں نے اس حرمت کا اعلان کیا انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ حرمت لوگوں تک پہنچائی اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس ایریے کو حرم قرار دیا لیکن اس کا اعلان میں نے کیا ہے لوگوں تک یہ حکم پہنچانے والا میں ہوں ورنہ آپ جانتے ہیں سورہ تحریم کی پہلی آیت یا یوحن نبی یو تحرم تو احل اللہ الک تب تغی مردات ازوازک آپ نے اپنے اوپر شہد اور ایک اور چیز کو حرام کر لیا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ اے نبی آپ اس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس چیز کو دوبارہ اپنے اوپر حلال کر لیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں جو آپ نے حرام قرار دیا تھا اس کا کفارہ ادا کریں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حرام و حلال کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مکہ کے لیے اور آپ کہتے ہیں میں نے دعا کی مدینہ کے لیے مدینہ کے لیے آپ نے کیا دعا کی آپ کہتے ہیں میں نے مدینہ کے مد اور سا کے لیے دعا کی ہے مدھ اور سا کس کو کہتے ہیں پیمائش کے برتن پیمائش کے آلے تولنے کے تولے کے،, کے نی کیل کے یعنی کہ یہ برتن ہیں اس, اس،, اس کے ذریعے کس چیز کو ماپا جاتا ہے یعنی کہ آپ اس میں کچھ عید ڈالیں گے اگر برتن بھر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدار پوری ہو گئی جو آپ پوری کرنا چاہ رہے تھے شریعت نے کیا کہا ہے عید الفطر کے موقع پہ آپ نے ایک سا فطرانہ دینا ہے ایک سا زکات دینی ہے جس کو صدق صدقۃ الفطر کہتے ہیں زکات الفطر کہتے ہیں فطرانہ کہتے ہیں فطرہ کہتے ہیں تو وہ کتنا ادا کرنا ہے ایک سا اور ایک سا کتنا ہوتا ہے تقریباً اڑھائی کلو کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس سے بھی کم سوا دو کلو کچھ کہتے ہیں اکیس سو گرام کچھ کہتے ہیں بائیس سو گرام یہ اختلاف کیوں ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دیکھیں یہ میرے پاس مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے اب اس گلاس میں جب آپ شہد ڈالیں گے اور اس کو کلو کی شکل دیں گے یعنی کہ وزن کی شکل دیں گے جب اس کے اندر تھا تو وزن نہیں تھا اس کے اندر کیا تھا ان یعنی کہ برتن کو بھرا گیا تھا جیسے دودھ بیچنے والے کئی لوگ کرتے ہیں ان کے پاس برتن ہوتا ہے بعض علاقوں میں اس برتن کو گڑوی کہتے ہیں تو اس میں دودھ ڈالتے ہیں وہ بھر جاتا ہے اب وہ دودھ بھینس کا ہوگا تو بھاری ہوگا جب آپ کلو کی شکل دیں گے تو وزن زیادہ نکلے گا اور اگر وہ دودھ کیا ہوگا گائے کا تو آپ اسے کلو کی شکل دیں گے تو وزن کم نکلے گا گندم ایک زمین کی باری ہے دوسری زمین کی ہلکی ہے ایسے ہی دیگر چیزیں ہیں. آپ اسی برتن میں اگر گندم ڈالیں گے کلو کی شکل دیں گے وزن اور نکلے گا کھجورے ڈالیں گے کلو کی شکل دیں گے وزن اور نکلے گا تو یہ بنیادی طور پہ کیا ہوتے ہیں برتن ہوتے ہیں تو ایک ساہ میں کتنے مد ہوتے ہیں چار جیسے کلو میں کتنے پاؤ ہوتے ہیں چار چار پاؤ ہوں تو ایک کلو بن جاتا ہے ایسے چار مد ہو تو ایک سا بن جاتا ہے اچھا ایک مد کتنا ہوتا ہے اب ایک تو میں آپ کو اندازہ بتاؤں جو شیخ رحمہ اللہ نے بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کا درمیانہ ہو جس کے ہاتھ درمیانے ہو نہ, بہت بڑے نہ بہت چھوٹے. اس کے دو ہاتھوں میں جو گندم آ جائے وہ ایک مد ہے تو یہ دو ہاتھ چار دفعہ بھر کے آپ مسکین کو دے دیں تو آپ کے فترانے کا قدا ہو گیا تو آپ نے دعا کی ہے مد اور سا کے لیے کس کے لیے دعا کی مد اور سا کے, سا کے لیے آپ نے دعا کی ہے کیا مطلب کہ مدینہ والے جس چیز کو مد کے برتن میں ڈال کے تولیں لیں یا سا کے برتن میں ڈال کے تول لیں یا اللہ اس میں برکتیں ڈال دیں یہ مطلب ہے اس کا جو گندم وہ سا کے برتن میں ڈال کر وصول کریں جو گندم وہ مد کے برتن میں ڈال کر وصول کریں تو یا اللہ اس گندم میں ان کھجوروں میں کیا ڈال دے برکتیں ڈال دیں یہ مطلب ہے اس کا کہ میں نے دعا کی ہے اللہ اس کے لیے کس کے لیے مدینہ کے لیے فی ہا اس کے مد میں برکت کی اور اس کے سا میں برکت کی مسلم ابراہیم علی مکہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کس کے لیے مکہ کے لیے اور یہاں پہ آخر میں ایک یہ بات میں بتا دوں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جیسے مکہ حرم ہے ایسے ہی مدینہ کا بھی کچھ ایریا کیا ہے حرم ہے اگرچہ ایمہ کے میں اس مسئلے میں اختلاف ہے امام شافی اور امام مالک کا موقف یہ ہے کہ بالکل مدینہ کا بھی مخصوص ایریا حرم ہے جیسے مکہ کا مخصوص ایریا حرم ہے لیکن امام ابو نیفہ رحمہ اللہ مدینہ کے مخصوص ایریا کو حرم نہیں مانتے اس انداز میں اس کو حرم نہیں مانتے جس انداز میں مکہ کا مخصوص ایریا حرم ہے جب کہ صحیح موقف کن کا امام شافی کا اور امام مالک کا ہم نے ان کی بات یہاں پہ کیوں مانی حدیث کی وجہ سے تو ایک مسلمان کا یہیں رویہ ہونا چاہیے احادیث کے لحاظ سے جب حدیث آ جائے تو یہ نہ دیکھے میرا مسئلہ کیا ہے میرے علاقے کے امام صاحب کون سے ہیں چاروں امام ہمارے ہیں چاروں امام ہمارے ہیں ہم نے حدیث کو لینا ہے اور جو امام اس حدیث کے ساتھ ہوگا اس کا قول اپنا لیں گے لیکن وجہ وہ امام صاحب نہیں ہوں گے وجہ حدیث ہوگی مسئلے کو حدیث کی وجہ سے لینا امام صاحب کی وجہ سے نہیں اور جو امام صاحب اس حدیث کے ساتھ نہیں ہوں گے کسی وجہ سے ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کر دیں گے ان کے لیے دعائیں رحمت کر دیں گے اللہ ان پہ رحم فرمائے اللہ ان پہ مفرت فرمائے کسی کی توہین یا گساخی یا بے بھی نہ کریں گے نہ کرنی چاہیے میرے خیال میں یہیں پہ اکتفا کرنا چاہیے کیونکہ جو اس کے بعد حدیث ہے وہ اگر ہم شروع کریں گے تو شاید ہم مکمل نہ کر سکیں یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ احادیث ہم نے سمجھنے کی توفق نعت فرمائے اور مکہ اور مدینہ سے متعلقہ حج عمری سے متعلقہ یہ احکام و مسائل جاننے کی توفیق دے اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے جس کی کوشش ہوگی کہ ہم یہ دورہ ترک کر دیں اور یہ احادیث کا دورہ درمیان میں چھوڑ دیں لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے اور ہماری نیت صاف فرمائے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور شیطان کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھے آپ سب کا شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں میری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے اور ان ساتھیوں کے لیے جو اس دورے کی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے اس کی اچھی ریکارڈنگ ہو پھر اس کو نشر کرتے ہیں گروپوں میں دیتے ہیں اور بہت اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اور شیخ شمسمان عافظہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دیں جو اس کے نگران ہیں اور جس مرکز سے سینٹر سے وہ منسلک ہیں اس اس سینٹر کے ذمہ داران کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جداقم اللہ الخیرہ وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ نبی محمد و عالیہ وصحبِ اجمائن